على يطوب الله يا ايها قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في القدور وهدى ورحمة للمؤمنين قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوهُ بَخَيْرٌ مِّنَّا يَجْمَعُونَ آمنتوا بالله صدق الله مولانا العظيم واصقدق رسوله النبي الكريم الأمين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 يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك واصحابك يا مكين قلوب المؤمنين سلام عليكم السلام ہم درود تو بعد اس آجز کی دعا ہے آدر مطلق جلا جلال بارگاہ اندر مسکیم ہر دنیاوی اوکھروی شر تو خطنے تو خاندان دوست کا سمے اپنی رسمتی پناہ کا فرماو زندگی اسلام والی اور موت کا مل ایمان والی ہاتھ فرماوے اج دا شک سواری کشمیر کا روحانی اقتماع بسلسلہ جشن میلاد اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دو ربیع الاول شریف دی تاریخ مخدومی سید محمد عظیم اللہ شاہ صاحب سرپرستی اور دوستہ باب کے تعاون منعقد ہوا اللہ رب العالمین جل مجدہ ہلک اتنا چیز دی اس پہلی حاضری میں شرف قبول بخش ہوئی دوستان کی میں اپنی بارگاہ دے اندر قبولیت دی عزت نال مالا مال سید محمد آزی اللہ شاہ صاحب اتنے کا سبب بنے گا آپ نے کدھر ناچیز دیسٹی کتاب سماعت فرمایا ہے دین حق دی حق گل انہوں دے حق پرست دل در جاگ نہیں ہوئی ہوں ناچیر کو لاہور اتا پڑنے شر تشریف لے جندنبر. اللہ رب امی ام اسی طرح متی پلوس اور محنت دار وال کیونکہ میلاد علیہ وسلم میں جناب میرے سامنے ملاد پاک دے متعلق ہی گفتگو گا مگر وہ گفتگو جناب نے پہلی مرضی کا شمارت کرنی پہلو نے سنی ہوگی جو کچھ سنو گے بغیر خوشامت اور بغیر جانبداری اور فرفہ پرستی دکھو کو پرستی کے دائرے کے اندر کے میں بول رہا ہوں اور جو گل عقلی نقلی دلائل بغیر دلیل بغیر ثبوت تو ہائی گل کوئی بھی نہیں میں جایا خوشامد نہیں کرانگا اس کا مطلب میرا میں تو ایسے, ایسے الفاظ نش نہیں دیال دیال گا جڑے الفاظ اللہ تعالی پسند نہ الفاظ جلفاظ جنہ جلوں کی شریعت متاہرہ کی طرفوں میں اجازت نہیں ہوئی ان الفاظ گلوں میں خوش نہیں کروقوف ہی کوئی نہیں میں خوش کرا اللہ تعالی ناراض کر کے پھر پہاڑ چھوڑ کی لڑ کہی ایڈا دور دراز سفر کر کے مشقت جھیل کے جی کے بندیاں بندے خوش کرنا ہے تو پھر بندے تھے لاہور سارے بندے ریسے والے بھی ہیں ہر طرح کے طبقے کے بندے اتے وسلے لاہور جو ہے میرا ایڈا لما سفر کرنے کا مقصد جا اللہ تعالی اور اس کے پاس محدود کی خوش ہوتی ہے اور ہے شاید محدود ہو چکی آج کل مقررین کی عادت ہے کہ وہ جھوٹ بول کے غلط بیانی کر کے تے عوام ناس میں خوش کر دیں گے مسلم محفل ہو کسی جنتی ہو تو سکو فون ہو کہ یہ خوشامد حقیقت نال اس کا کوئی تعلق نہیں کوئی پروانہ کسی کے جنتی ہونے نہیں دے سکتا محفل چ جتیاں چکن بھی لوگ آ جائیں کہ کوئی گل نہیں کہ محفل چیا تو بخشیا گیا میں مینو اپنے جنتی ہون کا کوئی پتہ نہیں میں میو اپنے ایمان مرن کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ میں ایمان کے مرنا واقعہ میں تھوڑے بارے کی فیصلہ لیا جس بندے حال کی خبر نہ ہو دوسرے حال میں کن جانے گا اور میں خالی اپنی گل نہیں کرتا میں پختہ یقین نال ہوں کسے مقرر نش ہوتا اپنے مرن کا پتہ ہے تو کون کر سکتا یہ مقام ए اللہ تعالی دے نبید ہے کہ وہ دعوی فرما میں جنت وہ خبر دے کہ فلانا جنتری کیوں؟ کیوں؟ کہ نبی اپنے انجام تو بھی باخبر ہے اور ہر امتی باخبر انجام انجام حضور حضور دشان ہے نبی نے فرما سنگ نبو پتر کھل جنا امر کھل جنا اسمان کھل جنا علی کل جنا الحسن ال حسین سا فرما سکتا پتا جی کابے شریف روزہ رسول اللہ جاخل ہوگئے ان جنتی ہونے فیصلہ نہیں اتنے واقع وقت نہیں لے روزہ رسول سے بخر دینا جاڑو دے رکھتے کہ مقوف آئے گا جنتی نہیں جنتی ہومنٹ نا ساہ نکلے ویل ہو جدو سانس نکلنی جان نکلنی <بالنسان> اس وقت ایمان پہ خاتمہ نصیب ہو گیا پھر آخان گے ایسا بندہ ضرور جنتی نہ ایک دن ضرور جنت جائے گا سمجھ آ رہی نہیں, کوئی نہ کوئی نہ پارٹی بریلوی دا کا جنا ہویا ہے نہ صرف نقصان اس گل پیچھوں ہے کہ اس کم وقت قوم نے سمجھیا ہے کہ اسان جنتیاں ہسمخشیا اور جیڑی قوم یہ سمجھ بیٹھے نا کہ اتنا بخشے اور جنتیاں عذاب, عذاب تو بچیا ہونا پکا کوئی جانم نہیں جاوانگے اس قوم دے اندر ہر برائی داخل ہو جانا تو خوبیاں تو قوم کوسوں دور تر جانا عسائی آخیا علیہ السلام سلام دے مذہب کے مطابق نظریے کے مطابق پانسی لگ پہ سان بخشوا گئے کوئی برائی نہیں ہونا یو یہودی آ سا نبیا دی اولاد آ سا بخش لن تسنارو چند دل جاؤں راند دی دنیا تک ملو مغدب ٹہرن نبیا ستر ستر نو قتل کر ہے حبیب خدا نال جنگ لئیے راہ کی دنیا تک دے وچ فساد دا کام رہن گے اے یہود قوم کے لانت پہ کیوں کیوں, کیوں؟ نہ سمجھا سب بخشا کیوں اس واسطے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں شیا آخیا حسین جڑا سجدہ کر گئے کربلاش وہ سڈے برگ مسیح پاؤن کی لڑ ہی نہیں پڑی وہ مسجد چڈو نہیں پڑی وہ جس امام سجدہ کی پہ کی امام دی امام بارگاہ جب دنیا کائنات دے اندر لام تبیت رکھو گے تو فرقے کل میں پڑھنا دے کے جس قوم دے اندر یہ نظریہ سوچ پیدا ہو جاوے اللہ تعالی دگرت اور تلری کر بیٹھن کے کیا بخشیا غیب دان رب سونے دی خبر تو بغیر خود فیصلہ کر بیٹھا سمجھو ایسا کباڑا کر دینا انسانیت کا ان کوئی انسانیت آ مانا نہیں رہن لگا اتوں کے اے بریلوی قوم جڑی ہے انہیں آئے ہم نبیوں والے ہیں ہم ولیوں والے ہیں ہم الی والے ہیں جدو اسان دربارہ تادرا چڑھا چڑھنے یارویں پکا چڈنے ساڑے جنتی ہونے چال کہڑا شاقرا سے مسئلے چاہا تر آؤنے ہاں پھر است یہ بھی کہہ چکتے ہیں کہ سرکار کی مافل کو سرکار سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں پھر اے پھل پھلے فل فی سما خوش ہوں ہاں جی آ کر جانے کہ آپ سے آئے نہیں سن سے دکھ دکھ کے سرکار نے لیا آدھے ہاں جی اتنے آن کا ارادہ ہی نہیں تھا رکھتے تے بلائے گئے آئے ہاں کنے آپ یہ بیچارہ اس خوش فہمی چ مارا گیا سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے گی گل ہاں کسی دیکھ کے نہیں لیا میں اندر کئی تنقیدی آ بیٹھتے نکتا چینی آ بیٹھ دن مخالفین آ بیٹھ د جتیاں چکن والے آ بیٹھ دن سائیکر بندے آ بیٹھ د ساریا حضور نہیں لے آیا ہوں سرکار دو عالم وسلم اللہ تعالی علیہ وسلم بباڑے ایسے تخیلات پیدا کرنا جنہ کی کوئی حقیقت نہ ہوئے. یہ ممنوع ہے حضور امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلویر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دے بارے ہیات آلہ حضرت لکھیا ہے کتاب ہیات آل حضرت نے نبی پاک سکار دیت مبارک دندر. تخیلات ایسے جنہ دا حقیقت تعلق نہ ہونے منع نے کیونکہ وہ جھوٹ دے گمرے چوسی اور جھوٹ خدا رسول मसला जिमें आम लोग ना चल सारी सारी, सारी सारी रात रोंद लंघ जा हालांकि उन्हनु कम भी रोना नहीं आया लगन वादा क्या सारी रात रोंद लंघ जा रहा मारा सुने तुम सुने सुन दौनिया یہ دن رات آم کس لیے ہیں یہ اور آلہ حضرت پاک سرکار نے لفظ لکھ مثال کے طور پہ بے حقیقت تخیلات پیش کرنے کی مثال آلہ حضرت نے لکھی ہے کہ مثلا یہ آخر کہ رات دن روا ہی رہنا وا حضور ہج حقیقت نہیں روا ہے نہیں فرمایا منع ہے جھوٹ بول رہا ہے اللہ رسول کے ہو اللہ دی حمد اور نات نوی پاک سرکار دی اس کچھ بولو حقیقت بولو خلاف حقیقت نہ بولو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے دن رات آم کسلی چوبی گھنٹے کترو نہ نکلے تے دن رات لیے ہیں. خصوص آج آم کسلی بالخصوص جڑا کل عام پیشہ ورانہ نات خان دا ٹولہ لگا فرد تے کدی خواب رونا نہیں آتا حضور پال سرکار دین کی دی خاطر یا ہز کی خاطر ایویں جھوٹ بولی جانے میں کسویا بھیا انہوں نے اس لئے رونا لئے پیسے نہ لگا میں سچی بنانا جس لئے انہوں پیسے نہ لگا اسلے ان کے اتر نکلتے ہیں کہ چی نکلیاں کہ انہیں سڈے نال کیا لیکن رہا مسئلہ ہزور سکار دے جی جہاد شاہ کلا سب جی اتنے کوئی میری علی شاہ ورگے ہوں نے جنہ دیا راتا روندیاں لنگ جم آ رہی نے کوئی نا? ہے نا سن کتنے مسئلہ سمجھا میں نعرے دن مولا علی سرکار نکرا نہ ش مشاب <تصفح> آبا. جب اث نع تیق لک چار یار الی پاک کا نعا آ گیا ج کرنا ہے نا یہ شاب پونج الی پاک کا ساری دہڑی ذکر دی کرو آبا. آبا. آبا. آبا. نام مبارک ہے. لیکن جہرا نعرے جدائی یہ مشابہت سان کی مشابہ روکا گیا ہتا علی علیہ السلام حسین علیہ السلام آکھنا مکرو ہے کیوں شیوں کے ساتھ مشابہت ہے ہمارا اہل سنت کا مذہب ہے کہ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ حسن رضی اللہ تعالی ان تاکہ کسی بد مذہب سے مشابہت ہو اسلام کیوں روک دا بد مشابہت کو اس واسطے کہ تو کسی گل چی اپنا مذہب گا. گا اصل بچا دے غلط مذہب تو لیکن مشاب حد تک کی اجازت کیوں نہیں دتی گئی کسی کیفیت نہ تلو تاکہ دے غلط مذہب تو ہمیشہ محفوظ رہ جاؤ اس واسطے عزیزم, اللہ تعالی کے فبلو کرم حقائق مبنی گلا جناب کڑویاں بھی ہو سکیاں بھی ہو سکے کنو گے بہ کے کیونکہ مزاج شریف کافی بدل گئے نا لک کر دیں جی میں بچے نو مٹی کھان دی آدت پی جی نا جی تو چھڑاؤ لک چھپ کے دا دال ہی لان کافی عرفے تو کڑ سن کی آدت پی گئی میں بڑی کوشش تھا کوڑ ختم ہو لیکن ہو سکتا ہے تسا کسی بڑے مڑ دال آئی کھڑے ہو میری گل پسند نہ کرو کرسو نا پسند مینو کوئی خطرہ نہیں تسا پسند کرو ہاں میں روزانہ بولنا تو بالکل لکان کے لحاظ سے بغیر بولنا جس بندے نگاہ الات رکھنی ہو لگے بھی مخلوق راضی مخلوخرا یا نہ ہو خیر کی خاطر کیا پوچھنا کہ نال تسلی نال سماپت کرو گے ازیزم میں پہلو یہ دسنا کہ ملاد شریر کو جس کیفیت نایا ہے اس دی شرعی حیثیت کی آکام شریعت کے اندر اس کا کی رقبہ ہے فرض واجب سنت مستحب حرام مکرو تاریم ہے مکرو تنظیم کیا مباح ہے تسان جو مرضی سنیا ہوگا اگر دیوبندیاں کول سنو گے تے حرام تے تج تفریح حدوں گھٹ گٹ اگر بے علم بریلویا تو سنو گے وہ فرضہ تو بڑا فرض بناؤ گے آخنگے تیری ہو سکتا ہے نماز قبول ہوگا نہ ہو حج قبول ہوگی نہ ہو روزہ قبول ہوگی نہ ہوگات قبول ہوگی نہ ہوٹ ہو ہو ہر صورت قبول ہے یہ تو سنیا بھی ہونا کئی تو کسی سنیا وہ ملاٹ فردا کو لے جات حدوں تک, تک, تک, حد تک جان اتا, اتا, اتا, اتا. حدوں گٹا گیا حدوں ودا گیا جو اس بارے سڈے اہل سنت امام نے کتاب لکھے وہ درمیانہ ملب ہے درمیانی گل نہ حدوں اتا لے جانا نہ حدوں گٹا جو اس کا شریر رتما بننا انہوں نے وہ بیان کروایا امام اہل سنت امام بریلی سرکار نے فتاور ایس ایک مقام پہ جائز لکھا ہے انتی جلد صفحہ نمبر چھ سو پندرہ بار مقامات پہ مست لکھے ہے اور حیات اعلی حضرت کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ آلہ حضرت بریلوی سرکار مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ ملاقات جد ملاقات ہوئی تو ان پوچھا آلہ حضرت بریلوی سرکار کہ دسو تسا ملاد شریف کے بارے کیا آخ گاپ نے فرمایا اتنا آخنے مستحب میں تقریبا جنیاں پچھلیا کتاباں پڑھتا رہا امام بیا... درجہ لکھا بدا تحسانہ بدا تحسانہ بدا تحسانہ مستقب کے درجے چاہیے یا سنت غیر موقدہ کے درجے چاہیے مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے جدو یہ سنیا آلہ حضرت آلہ حضرت فرماند نے مستحب فرمایا کہ تصا بتہاسا نہ آخ دن سنت آخر مولانا فضل رحمان گنج مراد آباد فرمایا میں اس نو سنت آرمایا صاحب آئے کرام جانے سن جب جہاد تے کافر نو جا کے نبی پاک دیاں سفت دستے سن اور دین اسلام دے بارے کچھ بیان کرتے سن ہوئی یہ حور سفت بیان کرزور فرما فرمایا فرق اتنا ہے کہ تسا نال ونڈ دو لڈو مولانا گنج مراد آبادی نے آ لحرت نو فرمایا تسا ملاد ونڈ دو لڈو صحابہ کرام جہاد جد جانے سن تو کافران ہزور دی شفت بیان فرما سن ہزور کا دیر بیان کرتے سن پرا نظرانے بنتے نظرانے سرا دن پیش کرتے سن وہ تقسیم کرتے سن آپ نے فرمایا میں اس نو سنت آنا کیا مطلب صحابہ دی سنت چاہے گڑ لگیے مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی والی چاہے لگیے اہل سنت کا ماحول ایک بنتا ہے کہ ہے ایک ایسا کام جس کے کرنے ثواب لبنے لیکن نہ گناہ نہیں ہونا جس طرح کے کرنے گناہ نہیں اسی طرح نہ گناہ کہ مستحب کا حکم ہی کہ اگر کرو گے سواب نہ کرو گے بے علم لوگ نے جھگڑا سے پہ گیا تے پامن پاون جھگڑے پامن پاون آوبا سار پیدا ہوئے لیکن اگل دلے جلد نا ان مزید گشت دن والے وہ بلدی دے تیل پان کا کام کیا بے علموں نے یہ میری گل یاد رکھو بے علم سے چہلان بلدی نے تیل پایا فرقے تیدا ہوئے باطل فرقے ہات کے مگر اگوں جدو جہلا پیدا ہوئے نے ان جہلا مزید کم ندا ہو سکتا ہے حقائق بیان ہون تو بعد چلو جیڑے جی بئیمان قسم دین خبیس باطل واپس نہیں آن گلت خامی کا شکار ہونے والے یا ایوے کسی کے پیچھے لگنے والے ہو سکتا ہے کہ حقیقت سننے تو بعد واپس آ جا اور اللہ تعالی کے سرنے میں جدو پورے ملک کے اندر حقیقت بیان کرنا سر وہاں سنی بن جاتی جو بندی سنی شیعہ سنی اگلے دن دنیا آباد غیر اہل دہل نے اٹھ کے ایلان جی کو خطاب سنیا چشتی صاحب دا اصا چار براہ بابی اہل لدیف س لیکن میں سنیا حقیقت سی میں تعبہ کی تی. میرا پیو سننی سی اصا گراہ ہو گیا تھا میں اعلان کرنا کہ مگر بے حق ہے اور پیشٹ بھری پئیے شاہ صاحب کے کو ان شاء اللہ چار دن کی گل شوجہ باد ملتان سنیا اتوی گئی رر لے کے سجڑوں ہون جدو ادھر اٹھے نے دو بندی تو حرام نے حرام ہر حرام انہوں نے خیر وڈیرے بھی جائز سن تو رکھ لائی رکھی ہے رام ہے رام ہے حالانکہ جو کچھ کتابیں حقیقت وہ بیان کرنی چاہیے تک اتمراہی پھیل گئی ہے کہ میں جو بیان کیا میں مستحبے کئی مولوی لاہور دے بریلوی میرے اخا بی تو بڑا واپس فرض ہے واجب تکھنا پیا مستانی ہوں مول پیا تک ایک نوبت پہنچ گئی وہ تھڈو لڑنے پہ آدھے تو لڑو گے اگر لڑن پہ آؤ تو میرے کچھ کتابیں ویک پڑھا پیا سارا کچھ میں تو فرو آخر جی گل کر سب حضرت حوالہ کرڈے امام ہیں کہ نہیں بولو اس امام کے حوالے جی گل کر گے وہ صحیح ہونی کہ نہیں ہونی ہونی ہونی مننی پینے تو صحیح اس دی قبلہ شرعی حت اس شرعی حیثیت کے بیان کو بعد میں ہے کہ یہ مقصود نہیں نبی پاک سرکار کی رسالت کا توجہ میری گل تو ہونے والی گل جہی اور زیادہ اہم ملاد پاک مناوڑا مقصود رسالت نہیں مقصو رسالت پرانے وتیت نے واضح کیتا ہے چتیاں ع... ح... ح... مقصود رسالت کیوں نہیں میں آخا گا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ملاد مبارک ان منانا اگر رسالت کا مقصود ہوں تو مقصود نو موٹے نوٹے لفظ کھول کے قرآن پاک جب بیان کر دکھا اشاریاں دشاریا رکھنے کی کہڑی لڑ میری گل تو تبجو نہیں فرمائی نعالے. پرانے مجید نے نبی پاک سرکار کی پیدائش مبارک کی تاریخ کیڑا سال کیڑا مہینہ کیڑا دن کیڑا وقت پرانے مجید نے تاریخ بیان میں فرمائی ایک ہے یہ اکھڑا کہ پرانے پاک کے اندر سارے علم ہیں کائنات کے زرے ذرے دا علم ہے کہ اس تو کون انکار کر سکتا لیکن کچھ چیزاں مقاصد میں جہے قرآن کے مقاصد نے وہ اللہ تعالیٰ نے باہر بیان کیتے ہیں آئنا شریعت نے انہوں نے کٹ کر کے کھول کھول کے سامنے لیکن پرانے پاک کسی امام نے تاریخ نہیں کدی کہ حضور سرکار فلاں سال پیدا ہوئے فلاں مہینہ سلا دن سلاں وقت تا کر کے کیونکہ تاریخ قرآن اور حدیث کے اندر بیان نہیں ہوئی آئی مئے تاریخ آئی مئے سیت اختلاف کر گئے بترا کوئی دن اکثر جہور ربی الا شریف پیدائش کوئی دن رمضان شریف پیدائش کوئی آخد رجب شریف کوئی اچھا وقت دس د کوئی کہڑا وقت دس جو گلت میں گل فیلا رہا تو آن عظیم فائدہ جہاں حاصل ہونا اس گل سے فیلان سوچن کی گل سکری ہے کہ اللہ رب عرب العالمی محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاریخ بلاگت قرآن مجید کے اندر کیوں بیان نہیں فرمایا ایما کیوں اختلاف کیا فران کے اختلاف دستتا کہ بیان نہیں ہوئی اور بیان نہیں ہوئی تو ہوں کیوں نہیں ہوئی جی ہے مقصود ملاد مناونا تو رب العالمین کھول کے قرآن چاخرما دا فلانا سال فلانا سی فلانا مہینہ فلانا وقت سا زور شور مناؤ ہے قرآن کا حکم نہیں تو ہن سوال وے کیوں اس اللہ رب العالمین نے وہ oh, اہمیت نہیں بخشی اران کے اندر بیان آی جی اہمیت بخشی نبی پاکام لیا نبی پاک کی ذات نلہ تعالی توحرید نسول اللہ کی رسالت نا پھر انکام جنت دہدہ فرشتے کتاباں نبی ایمانیات جنو اتیاح کھول کھول کے شریعت قرآن بیان فرمایا ہاں جی انہوں کھول کے بیان کیتے تو اُن کھول کے کیوں نہیں بیان کیتا اللہ تعالی کا دسنا مقصود سی کہ مقصود میرے رسول بھی اتار ایمان لے شریعت ملاد من ملے مقصود نہیں جب مقصود میں کھول کے بیان کر چڈا جیڑی شہ کھول کے بیان کی تیئے پہلو او کرو بعد میرے نبی دا میلاد کرو پھر میں پسند کرتا رب جل من رسول اللہ اللہ اللہ اللہ جنت تھٹنا میں تنوع بغیر کرنے سکو تصا بول پینا کیوں اصا کہڑا جرم کیا کی لہٰذا میں اتاراں گا. آپ کو اپنے عمل کرو گے میں رسول بھیجا گا شکتا پاگا محنت پاواں گا گا. بوجھ شریعت شریعت دے پاواں گا تے نفس دی خواہش دے خلاف دین گا تھوڑا نفس کدے مرے گا کدے تو گا میرا دین اس بلاوے گا ناجائز خاشات پابندی گا لاگا کراگا امتحان جیڑا اس امتحان کامیاب ہویا ہوا جبیا گا نہ ہویا تو میں دولت خدا تاکہ کوئی میرے سے اعتراض نہ کر سکے کہ یہ کیتا کیوں ہے حالانکہ اس کے اتنے کوئی اعتراض کرے تو گھاٹا اپنے بس ہونے کا کی وغیرہ کسی وہ بادشاہ ہے ہی ہے لیکن اس رات کے اتلو ایک بندہ ٹکاوا ہی ہوئی ہے نوں بولن دی اجازت نہ ہوئی اجازت نہ ہو سارا خزت تمام کر دیا ہوں گنجائش چڈے ہی نہ بولن والی جی دولت کے چپ کر کے جا رہا ہوا ہوئے میں اپنی کھیتی چاہوں تاں کر کے قیامت ندو رب تعالی دولت کافران فٹنا تو جنہ جافی راہ بولنا نہیں کرنا ہے ہر کسی جانتے ہوتی جو آپ کیتی پہ اللہ تعالی نے تا حساب لینا کیا متا کہ تے تو سنتے سابے بنا فرنا आपा ने समझने साफ सू कबर चरूर आवन आखे छोटे मेरा है तो नाथ खूना ही बठा बढ़िया मुकरना बठा कि हाकमा बठा दसा हर किसी झूह वाला काम किया जिम्मे झूआ वर्डता है ना फसल में यह झूए बन के वर्टते ही रह सोना आखेगा यू छोटे मेरा है तुसा इन चुश हो गया बस भाई سکار نے سان چڑا لینا قبر چرما چڈنا چڑی نہیں لیکن تصا اولی کرام دی چھڑ دیتی گل اولیاء کرام کی تعلیمات چھڈ دیتی نا تھا صرف واقعات بیان کرنے بن گیا سڈا پیر باہو اللہ کا ولی گزرا ان دی گل سنا وا توجو نال بولو سبحان اللہ ساڈا پیر بہ فرمد ہے ہسن دے کے تینو دس دلاسا بندری یار جیو گری جانی بچی پتا سار سوری سام سچ گیس پلڈ نہ سد ساسا مالک تر لے تھامد سی اط نہ ماسا سبحان اللہ اگر محفل ملا جسا کرنے پے اگر اویں محفل ملا تو ختم کرانے دے گا کھانے پکانے گرے سارا کچھ مقصود ہوں مقصود ہوں نام لے کے بیان کر چڑ بھی رب سونے کا شرم سی کا لکا رکھنا سی کی چھپا کے رکھنا سی واضح طور پہ بیان فرما چڑ گا نبی پاک سرکار دے ہاں جی جگہ جگہ تے یہ کام کرتے اوی روٹیاں ہر سال تاریخ لواز کر دو مگر مستفا دے صحابہ سمجھتے سر مکسود رسالت کی نبی پاک سرکار دیا ہے کر کے حنور سرکار دے ہنور سرکاؤ کھانے کے ختم تے لگ مصروف ہونے کی بجائے نبی پاک سرکار دے اسلام نو فیلان مصروف رہے نے ہاں جی ادھر جہاد ہو رہے نے جگہ جگہ جنگ ہو رہی نے اپنے سر کے نظرانے پیش کر رہے ہیں نبی پاک سرکار دے قرآن دے نظام ہاں جی نبی پاک سرکار دے اسلام نیتر محنت فرمائی ہے فل جی نہیں کی ایباد جان کے شروع ہوئی ہے تاریخ حدیق کتابات اندر لکھیے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم جناب والا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ سرکار بے زمانے بے نیرے دی دیگر لے سجنہ ہو. معلوم ہویا مقصود ہے حسانہ تو ہی ہے جبے پہ عمل مصطفیٰ بے صحابہ میں کی دائے ج نہیں آئی آخو چلا <تصفح> یارو ادھر دیکھو ہر شاید ایک درجہ ہے ہر بندہ اپنی بیوی نقام تجا سکر پیو کے مقام تجا سک مستحب نستحب بھی راند اس ن چ کے فرداں لے جانا تے مقصود رسالت تو نہیں اتنا لے جانا یہ میرے خیال نے کسان اپنے زیادتی کیتی کی شریعت بھی زیادتی کیتی ایسی زیادتی جاتی رسول سولہ نہیں ہر مقام ہے مقصود رسالت وہی ہے جس کے لیے مستفا کے صحابہ جنگیں کرتے رہے نظرانہ پیش کرتے رہے میں تے تو کو پچھنا کربلا واقعہ ملاد وجود یا کسے ہور کام آیا دسو کر بلا وجود آیا یزید ملاد ال نبی اب خالم سی امام حسین آخر نہیں کرنا پیسہ بولو بولو کرو دعوی تھے جیب بیٹھا کرو چلو میں غلط کیا تو میری سلاح چکو کربلا واقعہ کس وجہ پیش آیا یارویں شریف اس لنگر پیش آیا میرے پاک حسین نے دیکھا اتا رسول کمی آئی ہے میرا نانا جس مقصد پاک پاکست آیا ہے وہ مقصد پورا نہیں پیا کرتا جزید تبجو نہیں فرمائی نے ہوں اتے سوال اٹھے گا سی چلو مان لیا مقصود رسالت اطاعت رسول اللہ ہے وہ پرانے پاک جڑا آیا کھڑا ہے خوشی کرو ہوں میں بلا اس خوشی دی وضاحت کر دیا اس آیت پاک نو کھول نولد بولو چاہ پہلو پوری آیت پاک پڑھتا پھر باحوالہ اس کی تفصیل تشریف کرتا جی اہل سنت اہل سنت تے اس اے عمل جیڑا ہے اس نو بھی وچ ثابت کرسا دیوبندیہ درغڑا بھی پڑھسا تے ہر شے نو اپنی مقام طرف سے سبحان اللہ سونا رب العالمین ارشاد فرماندا ہے یا ایھا الناس قد جاءتكم موعظۃ من ربکم رحمت لوگوں ساڈے کو آ چکیے اپنے رب کی طرف و نصیحت مو نصیحت نصیحت, نصیحت, نصیحت, نصیحت, نصیحت, نصیحت ہمیشہ ہوں دو گلا کی کرنا وہ بھی دسو کی نہیں کرنا توجہ نہیں فرمائی جنو آخ واد تفصیل میرے سامنے جلالین شریف بما ہاشیا مالکی رحمت اللہ کتاب واہ اللہ تعالی فرمایا کول آئیے ایدی کتاب جہدے نفے والی گلاب ہوئی نقصان والی بھی بیاں اس کتاب اللہ تعالی فرمایا مطلب یہ نکلیا واگ اس چیز دا نا نہیں کہ آ گئے ہو, بخشے ہو جنتی شک آ سبان لاؤچی آئی واگ آخان گے جس دے اندر کفر برائی بے حیائی ظلم ہر جرم تو بچا دا سبق بھی ہوگی نکیاں کا سبق بھی ہوگی یعنی دوسرے لفظ چ... جنت کا راہ بھی دسے دودخ تو بچوں کے تریے انٹا جلیر کرنا گنا کرنا دودخ تو بےخو رب تالا کی بخش نس رنگ چان کرنا کہ اگلے سننے والے آخر بخش اس بخشن والے نے سان ہی بخش چڈیا لہذا اصا ہوں امام غزالی حجت السلام مکاتی میں, میں فرماتے ہیں جیڑا ملا ان دا خطاب کرے جس تو لوگ بے خوف بن جان اللہ تعالی تو نڈر ہو جان او دے عذاب دا ڈر دل تو مقاب فرمایا یہ جی وائز ملا دا وار سننا حرام انبر تو اتارنا فرض اس بجائے او بندہ گنا ملمس ہوئے تو چنگا کہ تھے چلو آپ سی اتنے اس اور رب سونے کے اگے بے خوف ہونا کفرے رب عذاب تو بتم ہونا کفرے مومن دے عذاب کا خوف کا اور مومن اتنا بے خوف بےخوف ہے ایک گل سنا وا سدنا سی اکبر سارا ہی چاند ہو جائے ایسے, ایسے تفسیر ساوی شریف نے لکھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نو سرکار فرماند اگر میرا ایک پیر ایک قدم میرا جنت ہو पैर जन्नत तो बार हो मैं मुड़ भी रब ताला बेनियादी तो घबरावगा करा गा पता नहीं की फैसला मेरे बारे कर छ मैं उस वक्त भी डरदा रवानगा सिद्धि के अकबर फरमा रहे एकदम अंदर एक कदम बार होवे उस वे भी खूब मेरे दिल के अंदर मौला پیپرواہی درآہ دے جسمی ہو مرئی نہیں اگل پتا نہیں کی بننے مطمئن ہو کیوں اپنا مٹا نہ بچھا بربادی نہ کرے گا سجڑا جتنے رب دلی بنتے نے اللہ تعالی کا مل خوف بنتے جف جائے گا روا وائے گا حبیب خدا حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دن انا کم بلا انا کم من حل من اللہ فرما تو سارا نالوں میں رب تالا نو ود جاننا نالوں رب تالا تو ود ڈرنا توجہ نہیں فرمائی نے اس دا مطلب اس حدیث بخاری شریف جیسے اس دا مطلب یہ نکلا جنا رب تالا دی رحمت مغفرت اس دی صفات اسفات پشا جس ود ہونی اس دا ڈر ودنا اگر اللہ تعالی دی رحمت نان تو بعد ڈر گٹنا ہوں گا حیب خدا تو یہ کہ میں تھڈو رب تو ڈرا ہی نہیں کیونکہ میں تو نہیں فرمانا چاہیے کہ میں لہذا میں رب تالا تو ککھ نہیں ڈرتا کیونکہ میں جانتا وہاں رحمت کو مففرت ن شان نت نا سفتوں نیکن حبیب خدا فرماندن میں زیادہ جاننا تیادہ ڈرنا مطلب یہ نکلیا جہانم دے پیا پھر میں بندہ جڑا آخ میں رب نو رحیم جاننا غفور جاننا رحمان جاننا تا کر کے میں ڈردا نہیں ہویا جو رحمان رحیم او آخو چلنا رحمان رحیم جانر کا مطلب یہ نکلتا ہے تو, بات تو بات کہ ایڈی رحمت آئے تو ود تو ود ڈر زیادہ تو زیادہ رحمت فرما کے ایک گل دیں جی کردار میرے مستفا کریم سکار کچھ صحابہ ہوئے نے جنہیں جنگ کے بدر تندر شرکت کی تیسی مجاہدین نے پدر مجاہدینزیا نے بدر جہے سن نا. انہوں بارے نبی پاک نے اللہ تعالی نے رحمت فرمائی بدر والا اعلان فرمایا بدر والے اور جو تصا چاہتے جب کرو میں بخش دیکھا اے ما جو تسا چاہ دو فرمایا اے ما جو کرو فرمایا بدر جو چند کرو میں میرا ذہن اے آخ گا تیرا میرا ذہن اے آخ گا کہ نو رب کہہ دے جو چاہ دو کرو کفر بھی کر دے جو مردی کر دے کہہ جو بخشے گئے سان بھی چاہور دلاد کی بیٹھے جنتی تورے جے کل ڈنڈی ماری تھی شریعت دی خلاف ورزی کی دس فیصد آج اج کر فیصد پرسوں کران گے تی فیصد کیوں ملاپ سارے برائیاں ایک ملاپ کرایا ہے پچھلے دھوتے گئے اگوں کرے پھر نو ملاپ کرنا تم لیکن ایمان دار دسو کہ جنہوں چھٹی ملے کہ جو چاہتے ہو بارے بھی دسا کہ انہوں نے جو چاہتے ہو کرو میں بخش د وہی بدردی مجاہر خان نے اللہ تعالی وارگاہ سرے ارد کی مولا جب تورسان سان رحمت فرما کے فرمانا پیا جو چاہو کرو میں بخش دے لے فرمانا اصا اپنی چاہت چاہت چاہت ہے ہی نہیں اصا وہ کرو گے جو سونا تے ترمایا جو چاہو کرو असा यह आज जो तू चाहेंगा एन आना फना, फना दे के पहुंच गए इरादे खत्म कर बैठे जो तेरा इरादा हो सी सिद्धिक ना उरादा हो सकता है समझने जो लगी मालूम होया मारफत आवे पछाण आवे रब इमला बन दल्टा नहीं बनता ایک گل سن کے مسلم نماز پڑھو تے گناہ بخشین تو گنا بخشی دھوئی لائے گا پچھلے دھوتے جائے گا پھر ایک نماز تو پھر ایک نماز پھرنا لیں پھر ایک نماز درود شریف پڑھو سمندر کی جھاگ کے بیان کرنے والے جائل بھی, بھی درو شریف ایک مرتبہ پڑھو گے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف نے ایک بیلی چیستی پیاب میں ایک تقریر پیا کرتا تھی, تھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سمندر دی جھاگ برابر گناہ معاف ہوئے تو میں اپنے آپ دی زندگی کا حساب لایا میری زندگی ایک تی 35 سال میں سوچیا میرے گناہ گنا سمندر دی جھاگ تو بہت سارے گھٹ نے میں پھر سوچیا کہ حالے میں زور لا کے گنا کرا چلو کچھ تو سمندر دی جگ برابر پھر ہو پڑھاں گا تو چلو جی شبیر شاہ سب بادی اس قوم دا بڑا واقع مکر رہے تمہیں سنے خیال ادری رحمت والا پھیرا پایا پایا میں انج تہن ویسے حقیقت دسا ان کی تقریر سننے کلما بھی دوبارہ پڑھنا تے نکاح بھی دوبارہ کرنا پکر چلتا ہی کھاتا پیا لیکن میں تہن جناب کی ایک گل دسا حضرت مفسر قرآن بھی بن گئے شبیر شاہ صاحب نے ایک تفسیر لکھ دی قرآن پالی چھ سپاہیں آ گئی یہ تفصیل چھبیری تو ان دے بارے اخبار شاگیا اخبار آ گیا ہے اخبار, شاگیا اخبار, شاگیا اخبار, شاگیا اخبار, شاگیا اخبار ہی جناح روز نامہ جنا لاہور ہفتہ بھی رمضان مبارک چودہ سو ستا اچھا یہ تفصیل تو پرانا تبصرہ رمضان شریل باوا نا نظہت الرحمان فی تفسیر قرآن نامی کتاب میں سنگین غلطیوں کا انتشاف غلط ترجمہ اور تفسیر لکھی گئی ہے پروف درست نہیں قرآن ایکٹ انیس سو کی خلاف ورزی کی گئی مارکیٹ سے سٹاک جبت کرنے اور ناشر شبیر حسین شاہ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ شبیر حسین سے شبیر حسین شاہ بے شمار غلطیاں پائی اچھا سید شبیر حسین شاہ کی تیار کردہ قرآن مجید کے پہلے چھ پاروں پر مبنی نظہت الرحمان کی تفسیر اور قرآن نام کی کتاب جلد اول میں ایسی بے شمار سنگین غلطیاں پائی گئی ہیں جنہیں مسلمان ہونے کی ایسی ایسے نظر انداز نہیں کیا جایوں کے بعد بھی پتہ نہیں جنہوں اخبار والے غلطیاں فڑن جہی تفسیر دیا غلطیاں اخبار والے پڑن وہ پتہ نہیں کی شہر سے وہ کو نالی ہونا ساہل وہ بھی مفسر قرآن بننے سن کدی مفسر قرآن ہوتے سنی امام فخر راضی ورگے سن جناب محدث نے جریر تبری ورگے کدی ہوں سن امام کرتبی ورگے امام آلوسی ورگے اج یہو جہوسی بھی آیا سمجھ آ رہی نے آ کوئی نہ وہ شبیر شاہ دن جنتی دیکھنا وہ منو میں انہوں ہزار بار سنیا ایک بار جن ہوں جہاں آ جنہیں جنتی دیکھنا مہنو ویخو انہیں پرانے سے اپنے آپ ربن آخیا ہونا میں تیری تفسر لکھن لگا جو من نے چاہنا میں وہ لکھنا میم کی لگے اس رب نو آخر پڑھا میں اپنی منمانی کرنی ہے میم کی لگے تیری شریعت کی ہے میں کچھ شریت لیا انہیں جہی تفریح لکھی ہے جو گل لکھی ای لکھی خدا د داتا وا بھی دعویٰ نہیں کر سکیا جنتی دیکھنا سن یار گنا کیمان لال دسو ولی آخر کہا بولو سبحان اللہ خیر گلمی پہ کرنا قد جا نسی ہوتا کسٹمر گلا جڑیاں تسا کرنی ایگڑیاں دو وقت دو بچوں میں راہ بھی دسے جنت وال جہان میں راہ بھی دسے نے یہ آدھے نے شریعت شریت متحرا اگے کی فرما شفا علماء شفاف دور جو سی لیا ان شفا کیا مطلب قرآن ساڈا ہو شریعت بیان کر دہرا کام بیان کر دیں تیرے دل دال بھی بیان کر د جن طریقت یہ طریقہ دراض آدمی کھول دے تین دسے گا تیرے دل در فلانی فبر بری فلانی پا تکبر کڈ غرور کڈ دنیا دی محبت کڈ لمی امید کڈ ہاں جی اپنے اپنے دل اندر تکبر دی تھانے آج بھی پا لے ہرس کی تھان سے ہرس دنیا دا رکھن دی بجائے دنیا کے ہرس رکھن دی بجائے آخرت دی فکر پا لے آخر دی محبت پا لے مولا تالا دا پیار پا لے دنیا کے مغرور نہ ہو اپنی دنیا اندر دن دن رہ کے اپنے من ناف کرالا قرآن دستا ہے طریقت کا کام میں اندر یقین بنا دیا غلط سوچاں کٹ دیئے غلط صفتاں کٹ دیئے تریقت تو شفا لفاف اس کدور طریقہ کا اشارہ تھوڑے اچھا ایمان والا دی رحمت حقیقت کا بیان کہ قرآن حقیقت میں کی مطلب تھی کہ دمان صاف ہوں دے نا دل صاف ہو جنب ہے کہ پھر اندر اللہ تعالیٰ دی طرف ایک نور ہوں دے جنہوں اللہ تعالیٰ خدم و رحمت فرمایا ہے بندہ دے سارے امتیاز کر دان اس نور کی روشنی چلد اس بندے حقیقت کھلتی ہے کہ ساری کائنات ہرک رب کے قبضے سے اور دل کی اکھ نال ویخ دے ہک چلا ان کا کوئی شریک نہیں دل چور نور پتا لگ نہب میں ڈر اس رب تو ڈرا کسی توجہ نہیں فرمائی مگر یہ دولت جہی نسیب ہوں ہاں شریعت تریقت حقیقت راز جڑے کل دن واحد لا شریق یہ کلد فکیر کی سہبت نالجی ہاں تا کر کے سڈا کلندر اقبال لاہور ہی فرمانتا تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا سمجھ آئی نا چلے بولو سبحان اللہ فقیران تو بغیر نہیں باہو بھی بولے گل سنا پورا بولوانے وہ پاک آ گئی عام آم ملاد پاک کے موجود سے پڑھی جاری واب رحمت ہی فاب رال کا پل یفرقو فرما دیجیے محبوب اللہ کے فضل جلالینت لکھے ال اسلام واب رحمت ہی جلالینت لکھے القرآن فاب رال کا فل یفراقو وسد تے ہی خوش ہون او خیر ما یجمعون کیا مطلب خوش ہون تے صرف اللہ دے فضل تے رحمت دنیا تو خوشی نہ کرو تقدیم ما حق تاخیر یفید الحسر فاوے اسارا یہ مقدم ہوا جار مجرور اس کا مطلب اے صرف اللہ دے فضل و رحمت تے خوش ہو دنیا تے خوش نہ ہو کیوں؟ دنیا ہے فانی ہاتھ چ نکل جان والی شہ وے یہ چاچ ہسا چڈی ہے چاچ چ ہاں جی تجیری چاٹے چروعاوے تھے چاٹے چھتاوے کدھی بابشاہ بناوے تھے کدھی منگتا بناوے کدھی بابشاہ تخت میں در در دردر رولاوے وہ اندھی تے کیوں خوش ہو جے خوش ہو وہ رب دے فضل تے فضل اوضا کیے اسلام رحمت تودی کیے تفسیر جلالہ ان فرمایا رحمہ قرآن اس تے وہ خوش کیوں اس واسطے کہ ایک توہٹے کو آ گئی میں خوشن والی جا کے لو کبرشرچ خوشی خوش رکھے گی تفصیلات فرمایا رحمت مرادی سان تفصیل کا سہارا لینی لوڑ ہی دسو کہ قرآن نبی پاک کے فرق تھی بڑا یار آ جیڑا ہو سی بندہ بد عمل اسلام تو قطران آخری یار فضل تو اسلام کے قرآن آکھنا یار نبی پاک ل جڑا ہو سی نبی پاک سرکار تو قطران پاکرانا ہزور وہ آخ گا یار مولوی نبی پاک سرکار آخی جاندہ ہے اللہ دا فضل تو اللہ رحمت حضور دی رات نے ایسے ہوں تو خوش ہو گئے لیکن اللہ تعالی کے فضل کی بلا میں حضور سرکار آپ دی عظمت و شان نلوں تسلیم کرنا آلا. قرآن دی عظمت نو دلوں تسلیف کرنے دو تفصیلات کرو میرا دل دھردہ اس واسطے� کہ اگر کر قرآن, قرآن تے خوش ہووے نبی نبی تے آپے نبی خوش ہونا پینا اگر نبی, نبی تے خوش ضرور تے تے تے خوش ہونا پینا ہے تے کیونکہ قرآن جی تے چلو ہزور لاش میں مولا علی تک لے چلنا سڈا مولا علی مشکل پشا رہی اللہ تعالی لو جدو خارجیا خارجیاں مولا علی بھی جنگ ہو رہی خارجیا ہاتھ چران لپے ہوئے سن لوگوں سن لوگو سڈے آ جاؤ سڈے اللہ جاؤ قرآن میرے مولا علی نے اس ویل فرمایا سی لوڈواد قرآن وہاں قرآن کل ماں لوڈو شردیوں کے ہاتھ چپ قرآن میں <صحصح> <صحصح> <وس مجید. صحصح> <صحصح> <صحصح> کنا فرمان سنایا مولا علی سرکار فرمایا چپانے یار جس دے تر تو رنگ ملے تے سراپا رب دا, دا قرآن بن جائے خود نبی پال وما عن هو اور سنو ہو سو کرن لگا پلی افرح جڑا رفرما نہ خوش ہو خوش ہونا سمجھا جی محفل لنگر پانی پکا کھوا کے ہی مراد اگر یہ ہوں کہ مستقفا کریم صحابات تیرے تھے قرآن وج سمجھ پی سمجھ نہیں لگی اتے فل یفرا خوش ہو وہ اندر کیا مطلب تو اندر خوشی ایڈا احسان فرمایا ہے کہ او دو رحمت رسول بھیجیا ہے. سارے کائنات سردار کتاب رحمت قرآن گھلیا ہے سن دوارس بڑا ایڈا کرم اس دل دی خوشی دے ہین مظاہر اس دے ظہور دے ہین طریقے تو میں طریقہ نبیہ اس خوشی دے اظہار دا اے میں فلکرن دا لنگر پانی حسب طاقت پکا مان دا اے اس خوشی دی ایک صورت سامنے مصطفیٰ کریم دے صحابہ دے اندر جیڑی خوشی سی نا اس خوشی دا اظہار کسے مکہ چھ کدی مدینا پتر کدی کدی مال مارے کدی جانا مار جا جا کدی بیٹھ جکے مستفا دیا سفت سنا سن نبی دی شریعت مساہرہ ہٹ ایک گلے پہرا دتا ہے دی دل دی خوشی دا اظہار اس رنگ تھی خدا دے بندے آو! توجہ ہوں میں یہ دسنا چاہنا کہ دل دے اندر خوشی ہے ایک کم! ایک کم پچھنا ہے کیونکہ دل دا معاملہ کی پتا کسی ہے ریا مسئلہ اتو اتو خوشی کرن جھنڈیاں لاو یہ اے کوئی ایڈی ویل نہیں نہیں آخ سکتے کہ ضرور دل بھی خوش ہو کیوں اس واسطے کہ کئی بار بندہ منہ رکھنی کر لناسب کر ل अपनी ढौर बना मकसूद होंद अपने आप की शोहरत मकसूद होंगी है ईमान नार्सो हकूमत भी तो मिलाद की छुट्टी कर दी है कोई माई दाल कह सकता है कि थोड़ी हकूमत दिल के अंदर हजूर की आमद की खुशी होनी है خوشی آمد کی ہوگی آ سکنا انہوں دل در آمد مستفا کی خوشی ہونی ہے جو جفا قرآن کا نام ہی لگو تک لگو تک تخار چل جا وہ دل ادروں خوش پچھا کا میں کا دسا دس اج میں ازمان لینا بھیڑا کہڑا بھائی فائدے دار دل خوش ہو رہا ہے دا سجنا قسم اللہ دی جے جی قبلہ قدرت میری جان اے جدے جی دل دے اندر والے سرکار دی پہلائش دی خوشی ہووے گی عامت بھی خوشی ہووے گی او دی موٹی دلیل اے جے دوڈے دو سامنے مصطفی کریم دی رسالت حضور دی شریعت دین نو بیان کرو گے او خوش ہندا جاوے گا موٹیویشن نہ جھنڈیاں نہ بتیاں نہ سب کم اے خوشی کی پچھان جی نہ گلوں قسم خدا دی کر کے آنا تربا لمی نہ بیگا پکاؤ سدھا صاف جھنڈیاں لاؤ جلوس دو. رب سونا جان دیں جی مائنا ایک رکھا نا گل